سعید والسلام رشید وسلام رسول اللہ حبیب اللہ صلا و سلام یا نبی اللہ, یا نبی اللہ. و نور اللہ, اللہ. رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر گیارہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نمبر اڑتیس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 سلسلہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہو سکتے اپ نے اس کے سابقہ ایپیسورٹ دیکھے ہوں آج انشاءاللہ عزوجل ایک نیا موضوع ہے نئی آراء ہیں اور انشاءاللہ عزوجل ان آراء پر ان موضوعات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم ماہرانہ رائے حاصل کریں گے نتیجہ کیا نکلا وہ ہمیں معلوم ہوگا اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان معاشرے کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو آراء ہوتی ہیں ان کی بھی نمائندگی پیش کی جاتی ہے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے اگر اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ثواب آخرت بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے اور شاید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے براہ راست یا بلواستا ہم سب کا تعلق اور واسطہ رہتا ہے بہت سارے لوگ اس پر ڈبیٹ بھی کرتے ہیں بات کی جاتی ہے گفتگو کی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس موضوع سے متعلق بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہوں گے اور آج کا موضوع ہے لیڈرشپ لیڈرشپ کس کو کہا جا سکتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں لیڈر کون ہوتا ہے کامیاب لیڈر کون ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی لیڈر بننے کی خواہش پہلے سے موجود ہو چلیے جناب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس کیا گفتگو ہے اور پھر الحمد جو بھی مدری چینل کے ناظرین ہیں یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت سے واقف ہیں بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس موضوع پر امیر اہل سنت دامد برکات عالیہ کی رائے قدر ہمارے لیے اہم ہوگی کیونکہ آپ خود کیسے لیڈر ہیں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے عزوجل شاء کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے اور جو بھی ہم گفتگو کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب آخرت نصیب فرمائے بڑھتے ہیں گفتگو کی جانب ہمارا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے جو شرا ہیں۔ آ, وہ اپنی اپنی رائے کسی بھی ایک بات پر قائم کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز و زوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم ان آرا کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آ, جب بھی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو بڑا بنیادی سا سوال یہ کیا جاتا ہے ڈبیٹس بھی ہیں اس پر مختلف لوگوں کے مختلف آراء بھی ہیں میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ون بائی ون اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں کیا لیڈر بائی بورن ہوتا ہے یعنی پیدائشی ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ضروری نہیں اس معاملے میں کہ لیڈر بائے بون ہی ہو لیکن اسکلس بھی معنی رکھتی ہیں اس بارے میں کہ اگر ٹھیک ہے بائی برتھ وہ ایک عام آدمی تھا بٹ اس کی اسکلز ایسی تھی کہ آگے جا کے وہ پالشڈ ہوئی دکایا بھی کہ لیڈر سو وہ بنایا بھی جا سکتا ہے بائی بون بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے ان سے ہی اسی کو میں کنٹینیو کروں گا لیکن زیادہ تر میرا جو موقف اس بات پر ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بائی بورن ہوتا ہے اس کے اندر وہ خصوصیات پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی اس کو حالات خود پالش کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو کوئی ایسا ٹیچر مل جاتا ہے کہ جو اس کو مزید پالش کر دیتا ہے لیکن میکسیمم جو ایک شخص ہے وہ بائے بورن ہی لیڈر پیدا ہوتا ہے اس خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک آگے لیڈر کی صورت اختیار کرتا ہے اس کی ایک مثال میں اگر دینا چاہوں جی جی بالکل تو لوجیکل اگر ایک مثال دوں کہ اگر ایک بادشاہ ہے عمران ہے اس کے تین یا چار شہزادے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہی ایسا ہوتا ہے جو ولی کا منصب پہ آتا ہے اب جب ان کی تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ پتا تو کسی کا نہیں ہوتا لیکن یہ ان کے استاد جو اس کو تربیت دیتے ہیں ان بچوں کو تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی سلیکشن کرتے ہیں کہ ان میں سے کون ایسا ہوگا جو آگے چل کے بادشاہ کے منصب پہ آئے گا تو پھر اس کو ان بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ان اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے جو اس کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں بہترین اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی رائے کے مطابق لیڈرز آف بال پیدائشی ہی وہ ایک لیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی زہیب بھائی آپ کیا فرمائیں گے میری رائے قدرے مختلف ہے لیڈر لیڈر بناتا ہے اور لیڈر لیڈر بناتا, لیڈر, لیڈر, بناتا ہے لیڈر لیڈر بناتا ہے اور اس کو یوں دیکھیں کہ جو بائی برتھ کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے پیدائشی ہوتا ہے یہ ریئر کیس تو ہو سکتا ہے عموماً ایسا نہیں ہوتا اچھا کیونکہ جو سکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور یا کسی اچھے لیڈر سے وہ لیے جاتے ہیں یا وہ دے گا یا آپ لیں گے دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی کہ آپ نے کسی کو فالو کیا اور وہ اسکلس جو اس میں تھے وہ آپ نے اڈاپٹ کر لیے یا آپ اس کے قریب تھے اور آپ میں وہ پوٹینشل تھا تو اس نے آپ کے اندر وہ چیزیں صحیح دے دی آپ کی رائے میں پیدائشی کم ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ حالات واقعات سے بعد میں بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں جزاک اللہ خیر بڑھتے ہیں میرے لیے سنت کی بارگاہ میں آپ کے سامنے مختلف آرا آئی ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین المین سے دل سید سے ان کی یہ آرا میں نے سنی سب میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے جی لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے جشت. تو قیادت کو جمع. بھی ہم نعمت ہی کہیں گے تو یہ نعمت بھی وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اب اس میں ہے بڑا امتحان جب اللہ تعالیٰ کسی کو قائد بنانا چاہے گا تو اس میں وہ صلاحیتیں بھی پیدا فرمائے گا پھر اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرے گا جیسے کہ وہ اس کی تربیت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے اس کی تربیت کریں گے اس کو اپنے پالش کریں گے تو یوں اصل میں تو یہ اللہ تعالی کی عطا ہے اب دیکھیں نا ایکس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو اگر کسی نے پالش کی بھی تو پالش پر چڑھے گی جب صلاحیت ہی نہیں ہوگی اب رائے کہ بادشاہ ایک کو ولی عہد بناتا ہے اور پھر اس کی تربیت ہوتی ہے تو کئی بادشاہ اسے ملیں گے تاریخ میں جو بادشاہ اپنے طور پر دنیا میں اعتبار سے بہت اچھے تھے ان کا ولی عہد نالائک جو خود بھی ڈوبا اور اپنے ملک کو بھی لے ڈوبا پھر ولی عہد عام طور پہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے اگرچہ با صلاحیت چھوٹا بیٹا ہو ورنہ پھر وہ حسد کی آگ میں جلیں گے آپس میں ان کی ٹھن جائے گی تو اصل بس وہی ہے کہ اللہ تعالی جس میں یہ صلاحیت رکھ دیتا ہے وہی قیادت کر سکتا ہے قائد بنتا ہے جی آپ نے بجا فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے آ, لیکن آپ کے تجربات سے آپ نے ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں سے زندگی ملاقاتیں کی ہیں بہت سارے لیڈرز کو بھی دیکھا لیکن معاشرے میں عموماً ہوتا کیا ہے اگر ہم اس پہلو پر آپ سے رائے لینا چاہیں کہ کیا اکثر پیدائشی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی اوپر آ جاتے ہیں یا جن کو بنایا جاتا ہے کہیں پر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ کامیاب لیڈر بن پاتے ہیں دراصل اگر عوام کو دیکھا جائے نا تو العوام و کل انعام. عوام جو ہے کی طرح ہوتی ہے یہ مشہور ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھی ہوتا یہ کہ جیسے کہ باپ اگر بہت بڑا لیڈر تھا تو اس کا بیٹا بھی وہ لیڈر یا تو ہوتا یا بنا دیا جاتا ہے پھر وہ جو بھی کرے لیکن لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ آس پانوں ہوتا ہے کہ پیر واقعی ایک لیڈر ہی ہوتا ہے اپنے مریدین کا پھر اس کے بعد اس کی جو گدی جس کو ملتی ہے تو اب اکثر گدیاں جو ہیں وہ جس طرح کی ہیں وہ جو تھوڑا بہت مذہبی شد بدھ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ گدیاں کیسی ہوتی ہیں باپ دادے اگرچہ اولیاء کرام رام میں سے تھے لیکن بیٹے جو ہیں وہ داڑھی بھی کشکشی رکھیں گے نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے تو کبھی نشے میں بھی مبتلا پائے جائیں گے کبھی گالیاں نکالتے دیکھے جائیں گے تو غیبتوں کی تومار اور جھوٹ کی بھر لیکن چونکہ وہ ان کا باپ پیر تھا لوگ اس سے متاثر تھے تو اپنے اس باپ کے جانشین کو یا اس کے پوتے کو وہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے سن ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو اس طرح کے بھی لیڈر ہوتے ہیں طرح طرح کے لیڈر ہوتے ہیں تخریبی لیڈر بھی ہوتے ہیں تعمیری ذہن کے بھی لیڈر ہوتے ہیں دونوں طرح کے لیڈر دنیا میں دیکھے ہی جاتے ہیں آپ نے ایک اور پہلو کی طرف گفتگو کو بڑھایا بھی ہے تو میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات کیا آپ کی نظر میں ہوتی ہیں انشاءاللہ امیر اللہ امیر سے اس پر ماہرانہ رائے لیں گے ویسے تو جب میں یہ سوال کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ بھی ماشاءاللہ معاشرے میں رہتے ظاہر اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن ایک جیسے میں چند موٹی چیزوں کا سوال کروں کہ آپ کے نظر میں تثرن یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک اچھے لیڈر کی یہ چند خصوصیات ہونی چاہیے سب سے پہلے لیڈر کے لیے میں یہ کروں گا کہ بینگ لیڈر بندہ آنےسٹ ہو ایمانداری اونیسٹی از بیسٹ پالیسی وہی والی بات ہے اور دوسری چیز کہ اس کے اندر ایک فیل ہو کہ جس کی وہ مطلب جن جن لوگوں کی وہ قیادت کر رہا ہے جن لوگوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے لوگوں کے لیے اس کے اندر فیل ہو یہ دو چیزیں ہوں گی تو لیڈر جی. کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے کوئی مقصد اس کے پاس ہو. کیونکہ جب تک مقصد پاس نہیں ہوگا اور اس کے اپنے اندر مستحکم نہیں ہوگا اس مقصد کو پہنچنا تو وہ لیڈر نہیں بن سکتا تو اس مقصد کا ہونا سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے پھر اس کے اندر اتنی ابلٹی ہو کہ وہ اس مقصد کو لوگوں میں ڈائیورٹ کر سکے لوگوں تک منتقل کر سکے خود بھی عمل کرنے والا ہو تو ایمبیشیس ہونا لازمی ہے اس کے لیے بیسک خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ مقصد کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے ایک لیڈر کے پاس جی تھوڑا سا ان کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا کہ ویژن تو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے مگر ساتھ میں جو کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے کہ عادل ہو عدل کرنے والا ہو سخاوت ہو حیادار ہو اور اس میں شجاعت بھی ہو اور حکمت و دانائی سے فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو تو ہی جو ہے وہ لیڈر لیڈر ہوگا کچھ جو ہے وہ خصوصیات اسلام بھائیوں نے بیان کی ہیں اب ظاہر ہے کہ بہت وسیع تجربہ ہے آپ کا اور ماشاء اللہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے بھی فالوورز ہیں ایک اچھے اور کامیاب لیڈر کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے آپ کیا فرمائیں اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہو بھلائی چاہنے والا ہو اور وسیع تجربہ کار ہو اور اپنا تجربہ دوسروں میں منتقل کرنے میں بخل بھی نہ کرے ایک ہی کام کو مختلف انداز میں وہ منتقل کرنا جانتا ہوں یعنی اس کو یوں مثال میں سمجھے آپ کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری یعنی میں جو بولوں بس وہی صحیح ہے اب اس میں یہ کہ یہ غلط بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن صلاحیتوں جسے سعید المام آزم و حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ قول ملتا ہے کا کہ اگر یہ اس تتون کو سونے کا کہہ دیں تو اس کو ثابت کر کے بھی دکھا دیں تو یہ ہے لیڈر ہاں بھی میری نہ بھی میری لیکن چونکہ ہمارے امام اعظم وہ حنیفہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ اہل اللہ میں سے تھے تو انہوں نے تو بات جو کرنی ہے وہ صحیح کرنی ہے شریعت کے مطابق کرنی ہے تو لیڈر کے اندر ایک ویل پاور ہونا چاہیے اور اس کے اندر اسٹیمنا بھی ہو اپنی بات کہہ کر بار بار وہ اگر بدلتا رہا نا تو یہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے گا آپ سے ارض یہ تھی کہ ان بھائی نے کہا کہ مقصد ہونا چاہیے ویژن ہونا چاہیے ول پاور ہونی چاہیے اس کے اندر کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اسکل اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے وہ پہنچے لیکن ان سب کو ایک جگہ گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے پہلے اس کے اندر ایک جو مین فیکٹر ہونا چاہیے وہ آنےسٹی ایمانداری کا فیکٹر ہونا چاہیے ہم ایسے بھی لیڈر دیکھتے ہیں ہم نے ایسی بھی مثالیں سنی ہیں کہ لیڈر تھے بٹ ایماندار نہیں تھے اپنے ڈسیزنس کے ساتھ اپنے ججمنٹ کے ساتھ اپنے ویژنس کے ساتھ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایماندار ہونا سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پھر اس کو ساری چیزوں کو ایک مطلب کیوں میں لے کر چلے اپنے ساتھ ایماندار ہونا ایک خوبی تو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن لیڈرشپ کے منافی نہیں کہہ سکتے جب کہ آپ خود فرما رہے کہ اس طرح کے لیڈر گزرے تو ہوتے بہت بڑے لیڈر ہیں لیکن ہونسٹ نہیں ہوتے جی تو اس کی وجہ سے یہ کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے اس خوبی سے یہ محروم ہوتے مگر لیڈر ہوتے فروان بھی تو لیڈر ہی تھا جس نے کا دعویٰ کیا تھا بڑا لیڈر تھا نہ بہت بڑا لیڈر تھا خود شیطان لیڈر ہے اور جتنا بڑا لیڈر شیتان اس کا مقابلہ کرے گا کون لیکن اس میں خامیاں ہی خامیاں خوبیاں ہیں کوئی نہیں تو لیڈر کے لیے ہونیسٹی ضروری نہیں ہے نہ دیانتداری اس میں ہونا ضروری ہے پھیرافیری والے لیڈر ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ کے سمجھ کے ساتھی مل ہی جاتا ہی ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے جس کو اردو میں یہ کہیں گے <سؤال> پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا <سؤال> خمیر <سؤال> تھا ہم انسان ہیں ہم مٹی کے بنے ہوئے آخر میں مٹی میں مل جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ مٹی ہماری اصل ہے ایک اسی بات سے کہ اگر اس وقت ہم ایک لیڈر کی کوالٹی میں سے مثبت اور منفی پہلو کو ایک طرف رکھ تو ایماندار کا لفظ جیسے انہوں نے کہا تو یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ وہ اپنے مقصد پہ مخلص ہے کہ جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد سے مخلص ہونا اس کے لیے لازمی ہے اب اس میں منفی اگر میں اس کو اس طرح لے جاؤں کہ ایسے بھی لیڈر گزرے کہ جنہوں نے اپنی قوموں میں اپنی منفی سوچ کو منتقل کیا اور ایک باقاعدہ اپنا ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو لے کے آگے چلے کچھ لوگ ان سے انسپائر ہوئے کچھ نہیں بھی ہوں گے ان کے خلاف بھی ہوں گے لیکن میرا خوف بٹھایا مطلب وہ اپنے مقصد سے مخلص تھا اب وہ منفی تھا یا مثبت تھا تو اگر یہ لفظ ہم استعمال کریں آنےسٹی کی جگہ کہ کم از کم اس کے لیے اپنے مقصد سے مخلص ہونا لازمی ہے اچھا لیڈر تو نہیں ہونا اگر لیڈرشپ تو بالکل تو وہ پھر ہم اگر دونوں سینریو کو اگر ہم رکھے سامنے تو پھر ہم جس سینریو کو فالو کرنا ہے بلکہ اس حوالے سے تو ان کی بات تو درست ہے जी مقصد کیونکہ اس وقت روئے پر ایماندار خوف خدا والے لیڈر کتنے اب وہ اپنا جو بھی مثبت یا منفی مقصد ہے اس میں بات صورتوں میں ہو سکتا ہے مخلی ہو ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم کو تو ہر بات کو شریعت کے پڑے میں رکھنا کسوٹی اور شریعت لیڈر تو اب زیادہ تقریب کاروں کے بھی لیڈر ہوتے ہیں جیسے لیڈر ہوتے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس بینگ اے مسلم جو ایک کرائٹیریا ایک طرح کا سیٹ ہے کہ ایسی شخصیت کو لیڈر ہونا چاہیے اور فی زمانہ اگر ہم لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں ارد گرد اپنے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کرائیٹیریا پہ کوئی جو ہے پورا اتر سکے تو کیا ہم کچھ نیچے آئیں لیڈر بنانے کے لیے آج اگر ہم دیکھیں کسی کو لیڈر ہم بنائیں گے تو بنے گا ایسا تو نہیں ہے لیڈرانہ صلاحیت تو ہوتی ہے پھر وہ ابھرتا ہے پھر اللہ تعالی جن کے دلوں کو چاہتا ہے ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دیتا ہے اور وہ ان پر اپنی قیادت کر رہا ہوتا ہے اچھی یا بری جو اس کی قوم کے مقدر اگر اس کو اس زاغی سے دیکھا جائے کہ لیڈرشپ پہ دراصل یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے کہ جس کو آنے والی نسلوں تک مثبت پہلو میں یاد رکھا جائے لیڈر وہ نہیں کہ جس کی لیڈرشپ وقتی طور کی تھی اور آگے کی نسلوں میں اس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو یاد بھی نہ کرے تو مثبت لیڈر ہی بیسکلی لیڈر کیا لائے گا لیڈر کی تو اقسام ہے نا اب کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے کوئی بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یہاں تک کہ میاں بیوی میں میاں اپنی بیوی کا لیڈر ہے تو صرف اپنی بیوی کا لیڈر ہے اب دو تین بچے اس کے ہو گئے تو چلو یہ ان سب کا لیڈر بن گیا اوپر نیچے مطلب ان کیٹیگریز تو ہیں اب بہت بڑا لیڈر ہو اور واقعی اس نے اپنی قوم کے لیے اچھے کام کیے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے یاد ورنہ برے نام سے یاد کریں گے یاد کریں گے یا کو بھی تو یاد کری رہے نا لیکن پلید کہہ کر یاد کر رہے ہیں کرتے ہیں اس کو تھا وہ بھی لیڈر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہیدوں کے سردار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بھی لیڈر تھے لیکن آج ان کو ہم عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور آج بھی ان کی قیادت کا سکہ ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے لیڈر جو ہے وہ ہم فالو کریں گے تو وہ بنے گا یہ ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے ابھرتا ہے سامنے آتا ہے پھر ایک تعداد اس کے پیچھے اللہ جی عطا اللہ تعالیٰ جی اطاح سے فالو کرتی ہے لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہوں گے کوشش بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ بن نہیں پاتے پڑھتے بھی ہوں گے ٹریننگ بھی ہو سکتا ہے لیتے ہوں تو اس کے بارے میں اب کیا فرمائیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے فیلئر کا سبب اس میں یہ کہ اگر وہ چیڑچڑاپن ہے گسیلا ہے دوسروں کے سکھ دکھ میں حصہ نہیں لینا جانتا ہو اچھا کچھ اگر ماتحت اس کے ہو گئے تو اس کے ساتھ وہ جھاڑ جھپٹ کرتا ہے ڈاٹ ڈبٹ کرتا ہے دوسروں کی مخالفتیں کرتا رہتا ہے اچھا باتونی زیادہ ہے فضول گوئی میں مبتلا رہتا ہے تو ایسا شخص جو ہے لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے پھر وہ لیڈر نہیں بن سکتا ایک تو لیڈری مسلط ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اس لیے لوگ ان کی اطاعت کرتے یزید کی بھی اطاعت کی گئی لیکن اس کی تلوار کے خوف سے لیکن وہ خوف جب ہٹ گیا تو جو حشر ہوا یزید اور یزیدیوں کا دنیا جانتی ہے تو اسی طرح مطلب یہ کہ اگر وہ لیڈر جو ہے خیر خواہ ہوگا لوگوں کا اور ان کے تھوک دکھ میں حصہ لیتا ہوگا ان کا ہمدرد ہوگا اس کے اندر سخاوت ہوگی مسکرا کر بات کرنا جانتا ہوگا تو اس طرح کا ہوگا تو وہ دلوں میں اتر جائے گا جب دلوں میں اتر جائے گا نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں گے ورنہ برائی کے ساتھ یاد کریں گے یا بھول جائیں گے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے صحیح یہ ابھی جو بات آپ نے فرمائی کہ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے یہ بھی تو ایک رائے ہے آپ بھی اپنی رائے اس میں یقیناً دے سکتے ہیں کہ لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے کچھ مخالف ہوں بغیر مخالفت کے تو لیڈرشپ کا تصور ہی نہیں ہے وہ کیسا لیڈر کہ جس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو تو آپ نے جو ایک فرمایا کہ فیلیر کی وجہ مخالفت ہوتی ہے تو اس کو اس راوی سے بھی تو بیان کیا جاتا ہے چندے کا مخالف ہو جانا یہ اتنا مضر نہیں ہوتا مخالف مراد ہے کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو سارے ماتے کہتے ہیں ان میں ایک بغاوت کی رو دوڑ جائے تو یہ اصل مخالفت ہے جو لیڈر کو مطلب گرا دیتی ہے وہ کہیں کا نہیں دیتا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک شخصیت کوئی بھی اشارہ نہیں دیتا ایک شخصیت پاکستانی شخصیت مذہبی شخصیت اس کی اتنی مقبولیت تھی کہ جیسے عید کی نماز میں اس کی مسجد پھول ہو جاتی روڈ بھر جاتا باہر کہ ایک بار اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا کوئی ایسا جملہ نکلا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی اس کی جگہ اب نفرت نے لے لی اور جب عید آئی تو اس کی مسجد میں ایک دو سفے رہ گئی سارے نمازی جو تھے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کاد لذیذ جو وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ فیسل گیا تو آپ نے بولا بیٹے سنبھل گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غیبی بھی بات تھی اس نے کہا کہ حضرت آپ سنبھل کر رہے میرے پھسلنے سے کیا ہوتا ہے آپ اگر پھسلے تو امت پھسل جائیے تو یہ لیڈر کو یوں بڑی احتیاطیں کرنی ہوتی ہے کہ اپنی کوئی ایک غلطی جو ہے نا ایک بے احتیاطی وہ بالکل اپنی لیڈرشپ سے محروم کر سکتی ہے کیا باپا درست ہے یہ جو میں نے آپ کی گفتگو سے اخذ کیا ہے کہ لیڈر کو اپنی عوام کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے اگر کوئی ہیزیٹیشن عوام میں نہیں ہو کہ وہ اس سے پوچھ سکیں اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ جواب دیتے ہوئے گھبرائے بجائے یہ بھی ایک وصف ہے وہ بھی ہے جیسا کہ مجمع میں پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ نے جو غنیوت میں تقسیم ہوا تھا کپڑا وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا آپ نے یہ اتنا بڑا جبا پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا کپڑا تو اب لیڈر تھے ان کو غصہ نہیں آیا جلال نہیں آیا اور بالکل یہ نہیں کہ صاف گوئی کا مظاہرہ فرمایا کہ صحیح کہتے ہو لیکن میرے بیٹے نے مجھے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا اور مجھے خود ملا ہوا تھا اور یہ میں نے بڑا جبا بنا لیا ہو گئے اور یہ آپ کی حکایت تاریخ کا حصہ بن گئی مسلمانوں کی تاریخ کا یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے اب یہ تو پھر اگین بات وہی ہو جاتی ہے میرے سنت کے آپ ہزار پانچ سو ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ایک لیڈر کو اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن آج تو ایک آفس میں اگر باس ہے اس کے نیچے دو بندے بھی ہیں وہ مینیجر ہے میرا مینیجر ہے تو میں سب آرڈینیٹ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا سر آپ غلط کر رہے ہیں یہ کام تو اس طرح ہونے چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو مطلب آپ کہہ گا I am not to you. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس صورت میں کیا ہونا چاہیے آپ ایک جنرل ماحول تو واقعی اسی طرح کا ہے لیکن آپ کی نظر کہاں تک ہے برے شہر تک بھی نہیں ہے آپ کی مطلب محدود ہے اب چونکہ ہوں مسلمان ہیں اور مسلمان میں اگرچہ فی زمانہ نیکوں کی تعداد کم ہے لیکن تعداد کم ہے اس کم بھی ہیں تو صحیح نہ تو ضرور ایسے بھی خوف خدا والے ہوں گے جن کو کہنا ممکن ہوتا ہوگا اور سنوائی بھی ہوتی ہوں ان کی طرف جی آ, اسی سے میں چاہوں گا تھوڑا مزید آگے بڑھیں جیسا آپ نے فرمایا کہ اچھا لیڈر ہے جو کہ سوال کیا گیا فاروق اعظم اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرمایا اسی طرح کمزور لیڈر کی آپ نے کچھ نشاندہی بھی فرمائی ایک اور یہ مثال دی جاتی ہے ایک بات کی جاتی ہے کہ کوئی اگر لیڈر بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے زمانے کے ہی کسی لیڈر کو فالو کر کے اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے اگر کسی وہ سابقہ زمانے والے لیڈر کی ایزامپل لے کر چلنے کی کوشش کرے گا تو چونکہ اس کے زمانے کے واقعات حالات پرانے تھے وہ اب کے نہیں ہیں تو شاید وہ کامیاب لیڈر نہیں بن پائے گا تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے پوچھیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حسنہ دیکھے گا ہر معاملے میں سنتیں دیکھے گا اچھا خلوفہ راشدین کے انداز وہ دیکھے گا کہ جس طرح ہمارے خلفاء راشدین نے عدل و انصاف کیا اور جس طرح لوگوں کی خیر خواہی کی اور ان کو انتشار سے بچایا اور ان کو ساتھ لے کر یہ حضرات چلتے رہے تو انہیں کو دیکھ کر اگر یہ چلے گا لیڈر تو اس دور میں بھی جب بھی کامیاب ہوگا اپنی اگر خود ساختہ کو ترکیبیں نکالے گا تو کہیں نہ کہیں وہ ایسی بھول کرے گا کہ اٹھ نہیں سکے گا हم, اور اگر جنرلی بات کریں تو اسلام ایسا ہما گیر مذہب ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام نے بھی اسلام میں سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ روشنی ضرور حاصل کی اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کیا ہے الحمدللہ للہ مہاراج کہ میں تو اسلام کے دائرے سے اور شریع کے دائرے سے نکل نہیں سکتا پرانے قائدین جو ہمارے حضرے ہیں ہم انہی کو فالو کریں گے تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی ہم کو ملے گی پھر ان کی برکتیں بھی شامل ہوں گی صحیح وہ ہے نا حدیث البرکت برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے تمہارے اکابرین اور تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یہ <laughs> سارے ہمارے اکابر تھے بڑے تھے ہمارے ایک کانسپٹ یہ بھی تو آج کے دور میں پایا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے کیوں دیکھیں جبکہ آج کے دور میں جو شخص ہمارے سامنے ہے اور ہمارے سامنے وہ لیڈر کی حیثیت سے بھی موجود ہوتا ہے اور وہ بڑا سکسیزفل ہے تو میں اگر اسی کی عادات و اطوار اور اسی کے طریقے اسی کے نقش قدم پہ چلوں تو میں بھی جو ہے وہ ایک سکسیزفل ہو جاؤں گا اور وہ کسی نہ کسی دور پہ اپنے طور پہ جس کو سکسیز سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حاصل بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں چیز پختہ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی چیز وہ پریچنگ ارد بھی کرتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں سیدھا مانا جو لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کیا وہ اپنے طور پر صحیح سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ سکسس تو حاصل کر رہے سوچ رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں لیڈروں کے جو معاملہ ہمارے سامنے بھی تو آتے ہیں بعض لیڈر ان کا ایک وقت ہوتا ہے توتی بولتا ہوتا ہے بعد میں ان کی آواز دب جاتی خود بھی بےچارے نظر نہیں آتے بعضوں کا چھپ جاتے ہیں بھول جاتے اچھا جن کے کارنامے ہو نا